خالہ کا کم من نفس واحدہ تذکیر انعامات وہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا کہ تم کو جان ایک سے جان ایک کون تھا آدم اور پیدا کیا اسی جان سے اس کے جوڑے کو پہلے پڑھ چکے ہوں تاکہ سکون اختیار کرے تا تو بیوی جو ہوتی ہے بائیں اسے سکون ہوتی ہے فلما تغاہا یہ آپ مختصر معنی کے اندر دیکھیں وہاں علم بلاغت کا ایک قانون ہے صنعت استقدام یہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں آسان ہے تاکہ آگے آپ کو کام دے گا صنعت استقدام ایک سندھی مولوی نے میرے پاس معنی پڑی تھی تو پھر دورہ پہ پڑھا خان پور تو میں جو ہی سوال کرتا تھا وہ پھٹ جواب دیتا تھا وہ میرے ہاں پڑھی تھی نا مخصل من تو دوسرے جواب نہیں دے سکتے صنعت استقدام اس کو کہتے ہیں کہ ایک لفظ کو ظاہر نا بولیں تو اس کا ایک معنی مراد لو لیکن ضمیر جب اس کی طرف لوٹاؤ نا ضمیر کا مرجع جب تو دوسرا معنی مراد لو ایک لفظ کے دو معنی ہیں تین معنی ہیں ہوتے ہیں یا نہیں سراہت ان ذکر کرو ہاں اور ضمیر کا مرجا لوٹاؤ تو آہ. اور من مراد سناطے سے ایزار نازل سماؤ بے ارض قومن رائے نہماسے کا شعر کہتا ہے ایزا نازل سماؤ بے ارض جب نازل ہوتا ہے آسمان بیچ زمین کسی قوم کے تو قوم کے زمین میں آسمان نازل ہوتا ہے بارش نازل ہوتی ہے اب یہ شاعر یہاں سما کمن کیا مراد لے رہا ہے بارش تو سما کمن آسمان میں بارش ہے آگے ہے رائے نہ ہو وان ہوا ہم اس کو چراتے ہیں ہم اس کو کیا تو آسمان کو چراتے ہیں اونٹ لے جاتے ہیں اور آسمان کو ہم چراتے ہیں اندازہ فرماؤ اب ہو زمیر کا مرجا سما کو بنا رہا ہے سما کا ایک من آسمان ایک من بارش ایک من گھاس ایک من کیا تو چراہتے گھاس کو ہیں یا آسمان کو چراتے ہیں آسمان کو چراتے ہیں بارش کو گھاس کو چڑھاتے ہیں یہ شاعر ہے ہمارے کا ذالت سماؤ بے عرض قومیں میں جب کسی زمین کے اندر بارش ناز رائے نہ ہو ہم اس کو چراتے ہیں کس کو چراتے ہیں گھاس کو چراتے ہیں آسمان کو نہ آسمان کو نہ بارو گھاس کو چراتے ہیں تو ہو زمیر کا مردہ سما کو منا رہے ہیں اور مراد کا لے رہے ہیں گھا رائے نہ ہو وانوا اس کناتے استقدام ہے آج کا لوگ جدید و عربی سیکھ رہے ہیں تو عرب ملے مجھ کو میں نے عرب کے سامنے یہ شیر پڑھا ایک دو اور شیر پڑھے تو میں نے کہا اب بتاؤ کہ عربی میری صحیح ہے تمہاری صحیح ہے ہاں تم, تمہیں تو آم کا پتہ نہیں کہ آم کو عربی میں کیا کہتے ہیں منجا کہتے ہو حالانکہ یہ انگریزی لفظ ہے میں سمجھے جو غلط عرب, عربی بولے اور اس کے اوپر فخر کرے آ, میں عربی کا ماہر ہو گیا ہوں یہ ہے عربی اس قرآن دیوان جو ہے نا ان کی عربی یاد کرو وہ قرآن اس سے حل ہوتا ہے اس سے نہیں حل ہوتا اب صنعت استقرام سمجھ آئیے آپ کو اب ادھر دیکھو جی اے من نفس واحدہ سے مراد کون ہے آدم ہے نہیں کون ہے اب ادھر دیکھو فلم ہا ضمیر کا مرجع کس کو منا رہے ہو اسی نفس کو لیکن اس سے مراد ہم آدم نہیں لیں گے متلاک انسان لیں گے کیا لیں گے آ مطلق انسان لیں گے وہ اس لیے کہ اگر ہم آدم علیہ السلام کو مراد لے لیں نا جیسے بعض تفسیروں میں لکھا ہوا تو معنی غلط بنتا ہے بعض تفسیروں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام کی بیوی تھی نا بیوی ہوا اس کے بچے پیدا ہوتے تھے مر جاتے تھے تو شیطان ان کو ملا انسانی شکل کے اندر بزرگ کی شکل کے اندر کہنے لگا تیرے بچے مر جاتے ہیں تو میں ایک ڈھنگ بتاتا ہوں اگر وہ اختیار کرے تو بچہ نہیں مرے گا اس نے کہا بی بی نے کیا اس نے کہا جب بچہ پیدا ہو اس کا نام عبد رکھو کیا اور حارث ہے شیطان کا نام وہ پہلے تھا اب تو حارث نام رکھ لیتے ہیں کھیتی باڑی کرنے والا عبد نام رکھو جی تو بی بی صاحبہ نے غلط فامی کے اندر آ کے عبد نام رکھ دیا حضرت آدم علیہ السلام پتا چلا لیکن آپ کا ذہن اس طرح نہیں گیا تو اللہ تعالی نے تردید کر دی کہ دیکھو آدم نے ہم بستری کی ہوا کے ساتھ بیٹا پیدا ہوا پھر نام عبد رکھ دیا خدا کے ساتھ کیا شریک ٹھہرا دیا جی. سمجھ رہے ہو کہ بعض تفسیروں کے اندر لکھا ہوا ہے لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں یہ غلط ہے کرمزی کے اندر بھی اشارہ ہے اس طرف لیکن حافظ ابن کثیر کہتے ہیں یہ روایت معلول ہے چند وجوہ سے اس کو آپ نے نہیں ماننا بات اس میں تو آدم و حوا کے بارے میں یہ ہے یہ مطلق انسان کے بارے میں ہے کیا مطلق میاں بیوی کے بارے میں دیکھو جی تو پہلے نفس واحدہ سے مراد کیا تھا آدم لیکن فلم تغا ادھر ضمیر کا جب مرجع بنائیں گے تو پھر مراد کیا ہوگا آدم ہوا ہوں گے میاں بیوی بھائی بی بی بی بی بی سمجھی بات یہ صنعت استقدام پب کے ڈھانپا مرد نے عورت کو اوزوج کو تو حاملہ تملن خفیفہ اٹھایا اس نے حمل ہلکا ہلکا سا حمل آیا تو پھر حمل بوجال ہوتا ہے نہیں مرت بھی چلتی رہی اس کے ساتھ پر جب بوجھل ہو گئی تو پکارا دونوں نے اللہ کو جو رب ہے ان کا البتہ اگر دے دیا تو نے ہم کو تندرست یا سالے کا منع تندرست بچہ تو ہو جائیں گے ہم شکر گزاروں سے پر جب دے دیا دونوں کو تندرست بچہ تو کر دیا دونوں نے واسطے کیا شریک بیچ اس کے کہ دیا ان کو جو بچہ دیا تو کیا کر دیا خدا کا اور شریک ٹھہرا دیا کیا کہا کہ اس کا نام ہے پیرے دیتا. کا نام ہے جی پیرے دیتا پیر دیتا ہے کیا کہ نام رکھتے ہیں مولوی صاحب رکھتے ہیں نہیں آ, سندھی بھی رکھتے ہیں ہمارے سہ کی بھی پیرے دیتا پیر دیتا ہے کیا تو کر دیا سمجھے <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> شریک بیچ اس کے دیا ان دونوں کو فطاء اللہ بلند ہے اللہ تعالیٰ اس سے کے شرک کرتے ہیں تو یہ میں نے جو یہ مطلب بیان کیا ہے نا اس کے آپ کو دلیل بھی دیتا ہوں آدم و نے شرک نہیں کیا یہی مطلب ہے کہ پہلے آدم و ہوا کی بات ہے فلما طو سے کیا ہے مطلق میاں بیوی بی کا واقعہ ہے شاہ جی حوالہ لکھو جی ان ابن عباس یہ عبارت لکھ لو تو اچھا ہے کالا معرا کا آدم ابن عباس کہتے ہیں کہ آدم نے شرک نہیں کیا تھا ان ابن عباس کالا ما اشرا کا آدم انا اوا ان ایتوں کا ابتدائی حصہ کیا ہے شکر ہے انعام خدا ہے انا اولا شکرون و آخرا ماسالون انا اولا شکرون وہ آخر رہا ماسالون زارا بہول ام باد ایک مثال ہے بعد والوں کے لیے بیان ہوئی ماسالون زارا بہول ام بادہ یہ در منصور کا حوالہ ہے علامہ سیوتی کی تفسیر ہے دور منصور اس کے اندر ہے اب یہ سمجھ آیا نہیں یار یوشر کونا مالا یخلک شیا مابان باطلا کا اجز جن کو یہ پکارتے ہیں پوجا کرتے ہیں نا وہ آجز ہیں مابودان باطلا کا کیا اجلی کو کیا شریک ٹھہراتے ہیں یہ مشرق ان معبودوں کو جو نہیں پیدا کر سکتے کسی چیز کو اور وہ خود مخلوق ہیں اور نہیں طاقت رکھتے ان کی مدد کرنے کو بلکہ اپنی جانوں کی بھی مدد نہیں کر سکتے ودوہم اور اگر پکارو تم ان کو اے مشرکو ان کا خطاب کس کو ہے اور مشرقین کو لکھ لینا تو مشرقین کو ہے اور اگر پکارا توم اے مشرق ان اپنے معبودان باطلا کو طرف رہنمائی کے کہ تمہاری کیا کریں رہنمائی کریں تو رہنمائی کر سکتے ہیں وہ بت جو سامنے رکھا ہوا ہے بت کو کہیں کہ اے بت ہماری رہنمائی کار کوئی واضح نصیحت کر واض نصیحت کرتا ہے رہنمائی کے تو نہ جواب دے تم کو لا یتبیو کا کہ مانا نہ جواب دے برابر ہے تمہارے اوپر آئے پکارو ان کو یا تم خاموش رہو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ مشرے کس کو پکارتے تھے جی بتوں کو پتھروں کو لیکن ہم کہتے ہیں وہ پتھروں کو نہیں پکارتے تھے ایسے کوئی پہاڑ ہو پتھر رکھا ہو اس کو وہ پکارتے تھے نہیں بلکہ پتھروں کے اوپر کیا بناتے تھے بزرگوں کے بت بناتے تھے پتھروں کے جیسے آج کل فوٹو بناتے ہیں نا وہ پتھر کے اوپر بزرگوں کا باقاعدہ کیا ہوتا بت ہوتا لکشمی کا بت تو میں نے خود ہی در دیکھا تھا آپ کی کراچی کے اندر وہی پتھر کے اوپر تھا تو اس حیثیت سے نہیں پکارتے تھے کہ یہ پتھر ہے اس حیثیت سے پکارتے تھے کہ یہ ہمارا کیا ہے بزرگ ہے کیا ہے بزرگ ہے سمجھے اس کے ساتھ بزرگ کی روح کا تعلق ہے ہم اس کو پکاریں گے تو اس کی روح سنے گی جواب دے گی یہ دیکھو اور کرو بے شک جن کو پکارتے ہو تم اللہ کے سوا وہ کیا ہیں جماد ہیں یا عبادت ہیں بندے ہیں تو بزرگ ہوئے نا جن کو پکارتے تھے اللہ کے سواب بندے ہیں تم جیسے تو جس طرح بھتوں کی پوجا حرام اسی طرح اللہ کے بندے نبی ولی ان کی پوجا بھی کیا ہے حرام ہے بندے ہیں تمہاری طرح پکارو ان کو پستے جواب دے تم کا سچے آلوم ارجول کیا واسطے ان کے ایسے پاؤں ہیں کہ چل سکتے ہوں ساتھ ان کے بھائی بتوں کے پاؤں تو ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ چل سکتے ہیں تو اس لیے مانا ایسے کرو کیا واسطے ان کے ایسے پاؤں ہیں کہ چل سکیں ساتھ سن کے یا ان کے ایسے ہاتھ ہیں پکڑ سکیں ساتھ کے یا ان کی ایسی آنکھیں ہیں کہ دیکھ سکیں ساتھ کے یا ان کے ایسے کان ہیں کہ سن سکیں ساتھ آپ فرما دیجیے پکارو تم اپنے تجویز کردہ شورکاخو یا شراکاؤ کو کم کا من کیا ہوگا اپنے تجویز کردہ شراخ پھر دا کرو میرے ساتھ پسنا محلہ دو مجھ کو سب مل پکارو مجھے تکلیف دینی ہے تو دو تکلیف لیکن مجھے تکلیف نہیں دے سکتے اناہ میرا مشکل کشا میرا حاجت روا کون ہے اللہ ہے بے شک مددگار میرا اللہ ہے اللہدی جس نے اتارا کتاب کو اور وہ متولی ہے کس کا صالحین کا سالہ کا مددگار ہے بھائی اس آیت کو یاد کر لو انہی نفزل کتاب واہل سالہ ایک اس کو یاد کرو دوسرا یاد کرو اس کو لق جا کم رسول کم عزیز بانی تم ہری سن الحم بلبو منی دوسری آیت یہ میں آپ سب کو اجازت دے رہا ہوں ان دونوں ایتوں کی سمجھے جی یہ کوئی دشمن کا خطرہ ہو پریشانی کے اندر ہو آج کل دشمن بہت ہے نا کوئی جادو مادو کریں تو ان دو ایتوں کو بار بار پڑھا کرو اپنے اوپر دم کیا کرو سمجھ رہے ہو نا بہت مجرب ہے نہیں جین کو پکارتے ہو تم سوائے اللہ کے وہ نی طاقت رکھتے نرس رکھم تمہاری مدد کرنے کی بالکو تی جانوں کی نہیں مدد کر سکتے وائن تم اور اگر پکارو تم ان کو طرف کس کے راہ نمائی کے وہ سو نہیں سکتے پہلے تو تھا لا جتہ جواب نہیں دیتے اب کیا ہے سو نہیں سکتے اور دیکھتا ہے تم ان کو کہ تاک رہے ہیں طرف تیرے لیکن دیکھ نہیں سکتے وہ جو بت رکھا ہوتا ہے بڑا بڑا بت وہ ایسی آنکھیں ہوتی ہیں تا کرا ہوتا ہے نہیں تا کرا ہے لیکن دیکھ سکتا ہے نگاہ تو نہیں خول افواہ دائی کے اوثا اس کو آداب تبلیغ بھی لکھ لو دائی کے اوثا بھی لکھ لو آداب تبلیغ اور دائی کے اوثا جو اللہ کے دین کی دعوت دے نا اس کے کیا اوصاف ہونے چاہیے وہ لڑ پھیڑ پڑے یا محبت پیار سے سمجھائے اس کو لڑنا نہ چاہیے لڑے نہیں محبت پیار سے سمجھائے آداب تبلیغ اور دائی کے اوصاف خزل افواہ واسن نمبر عادت بنا در گزر کی عادت بنا کس کی جی در گزر کی حضرت مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ نے جس قوم کے اندر کام کیا تھا نا وہ ہماری بلوچوں کی قوم سے بھی بڑی سخت قوم تھی میو قوم تھی میواتی ہیں نا میو قوم بڑے خطرناک تھے بلوچوں سے بھی زیادہ حضرت مولانا کو کبھی کبھی اٹھا کے گڑھے میں ڈال دیتے <laughs> کیچڑ کا گڑھا ایسے پکڑ کے وہاں بھی ڈال دیتے ایسے سخت لیکن حضرت محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ ان کو سمجھاتے رہے آج کل وہی میواتی ہیں کتنی سمجھ گئے ہیں سمجھ گئے ہیں یا نہیں آ یہ مفتی عبدالرحیم جو ہے نا یہ بھی میواتی ہیں جامعات الرشید والے میں بیٹھا ہوا تھا وہاں تو مفتی عبدالرحیم مجھے کہنے لگا استاد جی کہتے ہیں مجھے گا استاد جی لوگ مجھے مماتی کہتے ہیں لیکن اصل وہ بھول گئے ہیں میں ہوں میواتی کیا تو کو میم سے تبدیل میں ہوں میواتی اور بھول کے بھی یہ کیا کہتے ہیں مماتی حالانکہ میں نے واضح طور پہ لکھ دیا ہے کہ میں حضور کی حیات کا کہل ہوں سما کا بھی ہوں قید لکھ دیا ہے انہوں نے باقاعدہ بھائی لہٰذا ان کو مماتی نہ کہا کرو میواتی کہا کرو سمجھے بالکل انہوں نے واضح لکھ لیا ہے پہلے شک تھا لوگوں کو لیکن اب نہیں شکل افواہ عادت منا کس کی جی در گزر گی جی. تم تبلیغ کرو گے نا لوگ تمہیں پریشان کریں گے دھکے دیں گے جماعت تبلیغ غریب کو پٹائی کرتے ہیں کیا غریبوں کو ڈنڈے بھی مارتے ہیں در تو ان کے ساتھ بڑا غلط معاملہ کیا تھا پتہ نہیں تھر کے علاقے کے اندر بہت چوریے کی مارا تھا اور بھی کافی بےدا ایسے ان کے ساتھ کیے تھے لیکن ہی درگر کرتے ہیں وامر بل مارو اور حکم کرتے رہو کس کے ساتھ اور نیکی کا حکم کرو نمبر دو واردن دن اور کنارہ کرو کس سے جاہلین سے کوئی آدمی جہالت کی بات کرے نا تو جہالت کی بات کرنے والے ساتھ جاہل نہ بن جاؤ کنارا کر جاؤ یا سم ہے نا یہ دائی کے اوساف ہیں حضرت بن کیش حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص آدمی تھے حضرت حر بن کیش تو ان کا چچا جو تھا نا جنگل میں رہتا تھا بدوی تھا ایک دفعہ وہ آیا مہمان ہوا حضرت حربن کیش کا اس کا چچا تو اس نے کہا حضرت عمر کی مجھ کو زیارت کراؤ تو حر بن حربن کاساب نے چچے کو لے کے حضرت عمر کے ہاں وہ تھا بےودا قسم کا آدمی جا کے حضرت تمہارے کو ڈانٹنا شروع کیا کہ تو بادشاہ ہے تو انصاف نہیں کرتا غلطیاں کرتا ہے تو ایسے ہے ہمارا کیا کرتا ایسے اب حضرت تمہارے غصے میں آگئے ہے آداب کا خیال نہیں کرتا حضرت تمہارے بے انصافی کرتے تھے ایسے جھوٹ بولنے لگا تو حضرت تمہارے کو خیال ہوا ہے اس کو کوئی سزا دیں پٹائی کر لیں اس کی تو حضرت حر بنے قیس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے عرض کیا حضرت قرآن میں اللہ تعالی فرماتے آرزاہل تو حضرت پڑے کہ جاہل ہے تو کے من شیطان نازن اف جو ہے صفت نمبر ایک وامر بل صفت نمبر دو آر جاہل صفت نمبر تین آگے صفت نمبر چار ہے وہ یہ ہے کہ جاہلین سے کرو اراد لیکن اگر کبھی غصہ آنے لگے تم کو جاہلین پہ شیطان ہے نا دل میں کیا ڈالتا ہے غصہ کے انتقام لے لو ڈنڈا مارو تو پھر شیطان کی اس چوک سے وسط سے بچنے کے لیے کیا پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو ایسے میں اور اگر پہنچے تو شیطان کی طرف سے کوئی چوک یا چھیڑ پس پناہ منگسات اللہ کے بے شک وہی سننے والا ہے جاننے والا ہے تو اعوذ باللہ اوز بلّہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو تو یہ میں پڑھتا ہوں نا اعوذ باللہ السمیع العلیم یہ میری دلیل ہے ہے نا تو مین شیطان رضیم شامل کر لیا ان اللہ کو آپ جو دائی ہوتے ہیں نا اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں ان کو اولیاء اور رحمان کہا جاتا ہے کیا اولیاء اور رحمان کی وقف لکھ لو اولیاء اور رحمان کی وصف بے شک جو لوگ خدا ترس ہیں اتنا کا ہوگا کیا خدا ترس اللہ سے ڈرنے والے بے شک جو لوگ خدا ترس ہیں جب پہنچتی ہے ان کو کوئی چھیڑ شیطان سے طائف کا منا چھیڑ وصو سا پہنچتی ہے ان کو کوئی چھیڑ یا وس ہے کا تزکروں کو یاد خدا میں لگ جاتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں پیدا مبسرون اور سچانک وہ حقیقت حال کو دیکھنے لگ جاتے ہیں یہ کون تھے جی اولیاء اور رحمان آگے اولیاء و شیطان کی علامت کو باکر اولیاء و شیطان تو ان کو تو شیطان گمراہی کی طرف کھینچ کے لے جاتے ہیں گمراہی کی طرف وہ کھینچ کے نہیں لے جاتے کہتے ہیں کہ آج ٹی وی کا ڈرامہ ہے بڑا بہترین چلو تو ایسے کھینچ کے بھگا کے لے جاتے ہیں غلط کام کراتے ہیں وہ اخوان ہوم اور شیطان کے یہ ہوم زمیر کا مرجع شیاطین ہیں اور بھائی ان شیطانوں کے کھینچتے رہتے ہیں شیطان ان کو گمراہی میں یہ بدون کا فیال کون ہے شیطان کھینچتے رہتے ہیں شیطان گمراہی کے اندر سم ملا یو پھر وہ کمی نہیں کرتے کھینچ کے لے جاتے ہیں ویدالمتا شکوا وہ شکوہ وہی پرانا ہے حضور کو کہتے تھے مشرق کہ فرمائشی موضاء دکھاؤ کیا گزر چکا ہے نا پہلے ہاں تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب ان کو آپ فرمائشی معوضہ نہیں دکھاتے تو مجبور کرتے ہیں کہ کہیں سے چھانٹ کے لاؤ تلاش کر کے لاؤ دراصل انجام سے واقف نہیں ہے فرمائشی معاوضے کا انجام غلط ہوتا ہے نہیں پہلے پڑا ہے اور جب نہیں لے آتے آپ ان کے پاس فرمائشی معوضا تو کہتے ہیں کیوں نہ چھانٹ لایا تو اس کو کل انما تب جواب شکوا آپ فرما دیے سوائے سی اتباع کرتا میں اس چیز کی جو وہی کی جاتی ہے ترب میرے میرے رب کی طرف سے آج آپ بسا میرے رب قوم تم معا مانتے ہو تو قرآن سے اور کوئی بڑا معجزہ ہے سب سے بڑا معاوضہ قرآن ہے یہ یہ قرآن پا حق بینی کے ذرائع ہیں بشاعر کا منع پہلے پڑھ چکے ہو آ سوج کی باتیں شاہ صاحب معنی کرتے ہیں سوج کی باتیں یہ قرآن حق بینی کے ذرائع ہیں تمہارے رب کی طرف سے ہدایت ہر ایک کے لیے ہے لیکن رحماتے ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں تو جب قرآن کا ذکر آیا تو آگے آداب قرآن آداب قرآن ویدا کورے القرآن جب پڑھا جائے قرآن تو کان لگا کے سنو اس کو اور چپ رہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ میرے عزیز یہ ہم تو اس پہ عمل نہیں کرتے خلاف ورزی کرتے ہیں یہ قاری صاحبان جو پڑھاتے ہیں طلباء کو اللہ تعالی فرماتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے کان لگاؤ چپ رہو یہ تو سو تالب پڑھ رہا ہے ایک دوسرے کا نہیں سنتے خلاف ورزی نہیں کر رہے تو حالانکہ ان کو چاہیے یہ کہ ایک طالب پڑھے باقی سب غور سے سنیں چپ رہیں پھر دوسرا پڑھے سب غور سے سنیں چپ رہیں قرآن تو اسی طرح کہتا ہے کان لگاؤ غور سے سنو چپ رہو لے کر یہ طالب سب پڑھتے رہتے ہیں یہ قرآن کی خلاف ورزی نہیں کرتے یہ سمجھ رہے ہو نا تو اس دلیل سے معلوم ہوا کہ یہ مطلاع کن نہیں ہے کہ مطلع کن قرآن پڑھایا جائے تو غور سے سنو چپ رہو پھر تو آدمی جو مسجد میں تلاوت کرتے ہیں کوئی تلاوت نہ کریں اجتماعی طور یہ ہے نماز کے بارے میں کیا اگر عام رکھو تو بھئی یہ اعتراض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جو میں نے ابھی کیا ہے تو کس کے بارے میں ہے نماز کے بارے میں ہے تفسیر قرطبی میں لکھا ہوا ہے یہ لکھو نہیں مجھ سے سن لو اجماحل التفسیر تمام تفاشیر والوں کا کیا ہے اجما ہے یہ کس کے بارے میں ہے نماز کے بارے میں ہے انا حاضل اجتماع سلا مکتوبہ بغیر مکتوبہ تفصیل خورتمی میں لکھا ہوا ہے تب غیر مکلے جو کہتے ہیں کہ امام پڑھے سورت فاتحہ تو تم بھی پیچھے پڑھو وہ خلاف کرتے ہیں کیا کہ امام بھی آگے پڑھ رہے اور یہ بھی پڑھ رہے ہیں نہ غور سے سنتے ہیں نہ چپ رہتے تھے اس کے بارے میں آ سمجھ آداب قرآن یہ میری کتاب جو ابھی چھپی ہے نا شیروں کی اس کے اندر ہے القاتع آ فاتحا سمجھے یعنی دلائل القاتے ہیں فاتح کے بارے میں میں جتنی دلائل لائے سب شیروں کے اندر لایا ہوں یہی دلیل بھی لایا ہوں وہاں تو شیروں کے اندر قرآن اور حدیث کی دلیل ہیں وہاں موجود ہیں فاتح کے بارے میں یہ مجھے شوق ہے اس لیے ہوا کہ ایک جگہ میں جا رہا تھا شار کے اندر کوئی غیر مقلد نے ٹیپ لگائی ہوئی تھی اور ٹیب کے اندر یہی تھا کہ سورج فاتحہ پڑھو پڑھو سورج فاتحہ پڑھو سمجھے شیروں کے اندر تو میں نے ایک دو دن کے اندر اس کے خلاف بنا دیا کہ سورج فاتحہ نہ پڑھو اور مولانا محمد امین صاحب کو جب پتہ چلا کہ میں نے یہ بنی ہے تو مجھے ملنے کے لیے خود تشریف لے آئے ظاہر پیر کے اندر اور مبارک مبارکبادی پیش کی جو فوج ہو گئے ابھی مناظر تھے وہ میرے اچھا سے دوست تھے ہم نے اکٹھے پڑھایا بھی ہے وہ مناظرہ پڑھاتے تھے کانپور اور میں یہ تفسیر پڑھاتا تھا اکٹھے پڑھاتے ہیں یہ آداب قرآن لکھا ہے نا اور جب پڑھا جائے قرآن تو غور سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ یہ تو آداب قرآن کے بارے میں ہے اب آگے ذکر کے بارے میں ہے مطلق ذکر وزق و ربا کا طریق ذکر طریقے ذکر میرے عزیز ذکر دو قسم ہے ایک ذکر ہے قلبی جو دل سے کیا جاتا ہے دوسرا ذکر ہے لسانی اس کو ذکر زہری کہتے ہیں کیا ذکر قلبی کو ذکر قلبی بھی کہتے ہیں سری بھی کہتے ہیں اور ذکر لسانی کو کیا کہتے ہیں زہری بھی کہتے ہیں تو دونوں ذکر جائز ہیں دیکھو یہ ہی وز کو کا اور ذکر کر تو رب اپنا بیچ دل اپنے کے نیچے کل بھی لکھو یہ ذکر کل بھی ہے بیچ دل اپنے کے آجزی سے اور خوف خدا سے دل میں آجزی ہو اور خوف خدا ہو آجی سے اور خوف خدا کے ساتھ یہ ذکر کل بھی گیا آگے جی بون الجاہر من ال یہ ذکر جہری ہے لیکن اس کا معنی لکھو دون کا معنی کم ہے نہیں جہر کا معنی زور اور کم ہو زور کی آواز سے یہ نمبر دو ہے ذکر جہری دون کا معنی کم جہر کا معنی زور قول معنی بات اور کم ہو زور کی آواز سے ذکر جہری کرو لیکن تمام زور نہ لگاؤتدال کے ساتھ کس کے ساتھ لا الہ الا اللہ یہ ہے اعتدال سمجھے ذکر جہری ہو کس کے ساتھ اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے آگے سمجھتا کم وہ ہو زور کی آواز سے بالغدو والاسار صبح کرو شام کرو. نہ ہو تو خا فلین میں سے ان اللہ ان دربے کا ترغیب جو اللہ کے ہاں مقرب فرشتے ہیں نا وہ بھی اللہ کی طاط میں مشغول ہیں تکبر نہیں کرتے بے شک وہ ہستیاں جو نزدیک رب تیرے کے نہیں تکبر کرتے اس کے تسبیح بیان کرتے اس کے صبح شام بلکہ ہر وقت اور خاص اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں اسلام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 ڈبلو من ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ